السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وسلط و السلام علام اللہ نبی اما بعد کتاب ریاض الصالحین کا آج ہم باب نمبر دوسرا شروع کریں گے باب التوبہ امام صاحب باب کے شروع میں کچھ علماء کے اقوال لاتے ہیں پھر آیات لاتے ہیں اس کے بعد احادیث شروع کرتے ہیں اسی طرح امام صاحب نے ہر باب کو الگ الگ کیٹگری میں الگ الگ نمبر تو دیا ہے لیکن حدیث انہوں نے ایک ہی نمبر سے رکھی مثلا ہم نے پہلے باب میں بارہ حدیث پڑھی تھیں تو آج ہماری حدیث نمبر تیرہ ہوگی تو ہم بھی امام صاحب کے دیے ہوئے نمبر پر ہی انشاءاللہ اللہ آگے چلائیں گے قال علم اتوبت واجبۃ من کلظم بن علماء کا کہنا ہے کہ توبہ ہر گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے فی انقانت علما ستین الاب دی و بین اللہ تعالی اور اگر یہ گناہ یہ برائی اللہ اور بندے کے درمیان ہے تو پھر لا تعلق بحق ان آدمین اور اس کا تعلق آدمیوں سے نہیں ہے یعنی حقوق وبا سے نہیں ہے تو پھر اس کی تین شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ وہ گناہ جو اس نے کیا ہے اس سے چھوڑ دے اس سے اس سے واپس پلٹائے اور توبہ کرے اسی طرح دوسری شرط ہے کہ اس نے جو کام کیا ہے اس پر وہ ندامت اختیار کرے تیسری شرط یہ ہے کہ وہ اس کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرے زندگی میں ہمیشہ سے وہ اس ہزم کو بنیاد بنائے اس عزم کو پختہ کر کے اسی طرح اگر یہ تین شطروں میں سے کوئی ایک شطر گرتی ہے رہ جاتی ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی اور ان کا نط علما کو بھی آدمی جن فشور تو ارب اور اگر اس کی اس کا جو گناہ ہے اس کا جو ضم ہے وہ اگر آدمیوں کے ساتھ ہے حقوق العباد میں سے ہے تو اس کی چار شرطیں ہیں تین شرطیں پہلی والی جو پیچھے گزری ہیں اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جس کے بارے میں اس نے برائی کی ہے گنا جس کے حق میں کیا ہے اس سے وہ معافی مانگے گا وہ برائی بھلے کسی کا حق کھانے سے ہو کسی کا مال سے ہو یا کسی پر اس نے کوئی ناجائز طریقے سے کوئی توہمت لگا دی ہو یا اس کے اس کا حق جو ہے وہ حق اس کا مار دیا ہو تو وہ ان سب چیزوں سے معافی مانگے گا اس سے بھی اور ساتھ اللہ تعالی سے بھی اسی طرح علماء نے کہا ہے علما علیہ سنت کہتے ہیں کہ جن گناہوں سے وہ توبہ کر لیتا ہے حقوق العباد میں ہیں تو وہ ان چار شرطوں سے توبہ کرتا ہے اور حقوق اللہ ہیں تو وہ ان تین شرطوں کے ہوتے ہوئے توبہ کر لیتا ہے جن گناہوں سے تو وہ ان گناہوں سے اللہ تعالی کے یہاں ہاں معافی ہو جاتی ہے لیکن جن گناہوں سے وہ توبہ نہیں کرتا وہ گناہ اس کے ذمے باقی رہتے ہیں اسی طرح توبہ کے وجب ہونے پر قرآن مجید میں سنت میں اور اجماع امت میں بہت سارے دلائل موجود ہیں اس کے ان اقوال کے بعد امام صاحب قرآن آیات لے کر آتے ہیں اس باب کے شروع کرنے سے پہلے قال اللہ تعالیٰ وطوب و اللّہ ضمین ائمین اللہ القم تفل اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورت النور کی آیت ہے اے مومن سب کے صف اللہ کی طرف رجوع کر لو اللہ سے توبہ کر لو شاید تم کامیاب ہو جاؤ دوسری آیات اس باب میں جو آئی ہے وقال تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس سقفرو ثم مطوب و الی اپنے رب سے استغفار کرو اس کی طرف رجوع کرو اس کی طرف لوٹ جاؤ اس سے توبہ کرو یہ سورت ہود کی آیت ہے اسی طرح تیسری جو آیت اس باب میں ہے وہ سورت التحریم کی ہے و قال تعلیدین امنو تو بو ارل طوبطن اے ایمان والو اللہ کی طرف خالص توبہ کرو اس ان آیات کے بعد ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی کی طرف فوراََ رجوع کرنا ہے استغفار کرنا ہے اللہ سے توبہ کرنی ہے جب بھی ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے کوئی برائی ہو جائے وہ بھلے ظاہرن ہو بھلے خفیہ ہو بھلے کسی کے حق میں ہو تو ہمیں اللہ کی طرف فوراً رجوع کرنا ہے اس کے بعد امام صاحب حدیث لے کر آتے ہیں حدیث اس باب کی پہلی ہے اور کتاب کے اعتبار سے اس حدیث کا نمبر حدیث نمبر تیرہ ہوگا وان ابي هريره رضي الله عنه قال سيدنا ابو هريره رضي الله تعالى عنه کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلى الله عليه وسلم يقول میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے والله ل... والله اني لا استغفر الله واتوب الیه في اليوم اكثر من 70 مره اللہ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے گناہوں کی بکشش مانگتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے اس حدیث سے جو ہمیں درس ملتا ہے وہ پچھلی آیات سے بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ گناہ انسان سے اگر ہو جائے تو اس کو توبہ کی طرف لوٹنا ہے اللہ کے حضور واپس جانا ہے اور توبہ سغفار کرنی ہے اسی طرح اس حدیث سے بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلاۃ وسلام معصوم انل الخطا ہونے کی گارنٹی پانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے امبیا کو معصوم بنایا ہے معصوم پیدا کیا ہے وہ گناہوں سے پاک ہیں اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ صلاح وسلم فرماتے ہیں کہ میں ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں اللہ سے توبہ کرتا ہوں توبہ مانگتا ہوں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہوا کرتا تھا کہ آپ علیہ السلط صبح شام کے جو اذکار کیا کرتے تھے ان میں سو سو مرتبہ توبہ استغفار پڑھا کرتے تھے سو مرتبہ صبح سو مرتبہ شام میں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی سورت نوح میں استغفار کرنے کے فضائل بیان کیے ہیں فک الت فرو ربن حکا نہ غفارا یہ والی آیات ہیں آگے تک اللہ تعالیٰ نے انعامات گنوائے ہیں توبہ کرنے والوں پر اسی طرح نبی علی حسرات اسلام کی ایک دوسری حدیث ہے جس میں ارشاد ہے کلو بنی آدم و خیرالخطین توابن کہ ہر انسان سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے ابنِ آدم سے غلطی ہوتی ہے لیکن بہترین آدم کا بیٹا وہ ہے جو غلطی کے بعد فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے فوراََ توبہ کرتا ہے اسی طرح نبی علیہ صلاۃ والسلام کا جو عمل ہے جو ہمارے لیے اسوا حسنہ ہے اللہ اخلاق کے مالک ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا استغفار کیا کرتے تھے تو ہم کیوں نہ استغفار کریں جبکہ ہم معصوماً الخطا بھی نہیں ہے گناہوں کے پیکر ہیں سر سے پاؤں تک انجانے جانے انجانے دونوں طریقے سے خفیہ اعلانیہ گناہ کرتے ہیں تو ہم پھر توبہ کیوں نہ کریں کیا پتا کس وقت انسان کو موت آ جائے کس وقت اس کی عجل آ جائے کس وقت فرشتہ آ یہ اس چیز کی گارنٹی کسی کو بھی نہیں ہے تو ہمیں ہر وقت اللہ سے گناہوں کی استغفار کرنا چاہیے توبہ کرنی چاہیے اپنے خفیہ اعلانیہ جتنے بھی ہیں وہ گناہوں سے اللہ کے ہاں استغفار پڑنا چاہیے اللہ سے معافی طلب چاہیے اور اسی طرح اگر وہ حقوق العباد میں ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ الگ الگ کیٹیگری ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو حقوق اللہ جب بھی معاف کر دے لیکن حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک جس شخص کے بارے میں جو اس متعلقہ گناہ میں شامل ہے جس کے وجہ سے آپ اس گناہ میں ہو گئے وہ آپ کو معاف نہیں کرتا اس وقت آپ سے حقوق العباد نہیں اٹھائے جائیں گے اسی طرح اللہ تعالی کی اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں جو ذکر کیا ہے وہ کئی اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری آیات ہیں جن میں استغفار کی توبہ کی اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ہمیں تعلیم دی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ان اللہ یکفر دروں بجیاں اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے انّفور الرحیم امید کے ساتھ امنگ کے ساتھ جذبے کے ساتھ اللہ سے خیر کی امید رکھتے ہوئے اللہ کی طرف اگر لوٹیں تو اللہ غفور الرحیم ہے وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے اسی طرح ہمیں اس حدیث سے جو ایک چیز اور ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جب ہم گناہوں سے واپس لوٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش ہمیں کر دیتا ہے لیکن سات شرطیں جو موجود ہیں ان شروط کا ہونا انتہائی ضروری ہے لیکن پھر بھی انسان وعدہ تو کرتا ہے کہ اے اللہ میں دوبارہ گناہ کی طرف نہیں لوٹوں گا لیکن ظاہر انسان ہے جانے انجانے میں دوبارہ اس سے گناہ اگر ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہوئے اللہ سے دوبارہ رجوع کرنے پر وہ گنا اللہ تعالیٰ پھر معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے جانے انجانے میں کیے گئے گناہ معاف فرمائے اور اس سے ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے اچھے بندوں میں نیک بندوں میں شامل فرمائے اور اس کو سن کر سمجھ کر عمل کر کے آگے بھیجنے کی بھی توفیق عطا فرمائے و ما توفیقی اللہ بال عليه ہی توکل تو وہ انیب